رحمٰن الحمد <سؤال> اللہ علیہ وحمد الرحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بادشاہ و شکر اور باقی تمام سامعین برادر خواہاں سب سمجھنے بار پھر کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار خطاب دعوت شریف میں سے اور خمسات جو ہے اس توجہ ترجمہ ہو رہا اور مجموعی طور پر دعوت کے درج نمبر ایٹی سیون اور اوراد حمشہ کا اجداد نمبر چودہ ہے اور اس میں اوراد حمسہ کا جو ہے پہلا پیرگراف کی توسیع ختم ہو کر استاف اللہ علم علی دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے تو آشیز تو پیراگراف کی تھوڑی سی توجہ ہوگی کہ اوراج ہمساہ میں سے اللہ انت السلام امین السلام او لے کا یرج السلام ہائی نب نب السلام وادنۂ دار سلام تبارک تر رب ن وطل تہ یا اس پیراگراف کا جو ہے جو کہ سلام سے مربوط ہے اس کا مختصر توضیح رض کروں جان گرمی سب سے پہلے جو ہے اس پیراگراف کی توضیح بیان کرنے سے پہلے جو ہے یہ اس پیراگراف کی عظمت کو بیان کروں تو بہتر رہے گا کہ یہ پیراگراف جو ہے سلام کا یہ وہ سلام کا ہے پیراگراف ہے یہ وہ دعا سلام ہے یہ وہ عظیم سلام کا عظیم کلمات ہیں جو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ جب بھی آپ پر اللہ تبار و تعالیٰ کی طرف سے وہی آتے تھے جب امین وہی لے کے آتے تھے تو پہلے اللہ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچاتے تھے اللہ حنبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچاتے تھے پہلے پھر وہی اللہی کو بیان فرماتے تھے تو جب اللہ کی طرف سے پیارے نبی کو سلام پہنچاتے تھے جبیلامین تو پیارے نبی اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کو جواب میں اللہ کے سلام کے جواب میں اللہ کو یہی کلمات کے ذریعے سے جواب دیتے تھے کہ اللہ عمین کا السلام کا سلام او لِک یا جو سلام حینہ ربن السلام وادخلۂدعلسلام طبارک تربنۂ تیاض الجلالکرام اس جامع خلم کو اللہ تعالیٰ کے سلام کے جواب میں پیارے نبی فرماتے تھے اور اسی طرح آدمی میں آیا ہے اور تاریخ حسرت کتابوں میں حضرت حجرت القبرہ محسن اسلام جس طرح معرخین نے لکھا کہ اسلام کو پھیلانے میں تین کا بہت بڑا کردار ہے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نصاد نوبت اور علم نووت اور آپ کے اخلاق رسول اللہ کے اخلاق عظیم ان نغلّہ عظیم کا وہ عظیم اخلاق جس نے جو ہے عرب کے ان جاہل لوگوں کو موم کر دیا اور ان کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنے میں آپ کے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے دوسرا جو ہے حضرت حضرت القرآلہ سلم کی سخاوت اور آپ کی مال جو ہے اس نے اسلام کو بہت بڑا جو ہے قوت بشار صد اسلام میں تیسرا مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری اور جان ساری ہاں جی ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ آپ آپ کے محافظ کے عزت سے رہتے تھے اور ہر میں صفح اول میں لڑنے والا اور عرب کے نامر سارے پہلوان مرہب انتر حارث اور عمر امن ابد جیسے سارے بڑے بڑے پہلوان آپ کے ہاتھوں سے مارے گئے تو لہٰذا حضرت حضرت کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ رسول اللہ جبی امین کے تو حضرت حجرت غبراہ کو بھی سلام عارض کیا سلام بھیجا آپ کے بہت موقعوں پر تو حضرت قرض قبرا نے بھی یہی سلام کی کلمات جو رسول اللہ سے سیکھے تھے اللہ تعالیٰ کو جواب میں فرمایا اور یہ سلام کے جو الفاظ جو ہے یہ عالم اسلام کے حادث کی کتابوں میں بھی موجود ہے انہیں الفاظ کے ساتھ اور دوسرے عالم اسلام کے بعض فرقۂ جام نے دیکھنے میں آیا کہ وہ بھی اپنے نمازوں کے بعد اوراد حمسہ کا یہ پیراگراف وہ بھی پڑھتے ہیں ہاں سلام پھیرنے کے بعد آج چند ہماری طرف اونچی آواز میں کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں لیکن سلام کے یہ کلمات پڑھتے ہیں کم از ان کے امام جوہلوں کے تب رخ کر کے یہ کلمات پڑھتے میں نے سنت برادری کے اندر ہے اور اعلیٰ حدیث بھی ہے اس کلمات کو پڑھتے ہوئے سنا ہے تو یہ مبارک علمات جو ہیں اسلام کے تعریف کی تعلیمات میں ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے سلام کے جواب میں اور آپ بھی اپنے نمازوں میں یہ اسلام کی کلمات یہ دعا خلمات پڑھا کرتے تھے ادھر ہم آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے آپ کے ایک ورثے کی حیثیت سے اس مبارک علمات کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سلام میں سلام کے الفاظ سب سے جامع کلمات ہیں پیش کرتے ہیں تو اجن نگرامی یہ مجھ مبارک علمات کی مختصر توجہ دے دوں اس میں سب سے پہلا تو اس علمہ جو علامہ انت السلام اس میں جو لفظِ سلام کثرت سے استعمال ہوا ہے تو اس سلام کے معنی جو ہے خود سلام عربی لغت میں کس معنی میں آتا ہے اس کو تھوڑا توضیع دے دوں عربی لغات کے حوالے سے سلام کے بہت سے کئی ہی معنی ہیں ایک تو السلام لغت میں سلامت سے یعنی سلامتی کے معنی میں اور سلام جو ہے البرات ایک معنی کہ البرات من العیوب یعنی سلام کے کی معنی کیا ہیں ہر قسم کے ایپ اور نقص سے پاک اور منازع ہونا اور اب بولتے ہیں رج سلمن یعنی بے ایب شخص تو اس لحاظ سے کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اللّہ مانتا سلام یعنی اے اللہ تو وہ ہر قسم کے ایپ اور نقص سے محفوظ ہستی ہے اس معنی میں آتا ہے اور اللہ تو سلامتی عطا کرنے والی ذات ہے اس معنی میں بھی آتا ہے اسلم اس عربی زبان میں زہر کے ساتھ آ جائیں تو صلح تسالم یعنی صلح کے معنی میں آتا ہے اور تسالم تسالح آپس میں صلح کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ عربی مشہور لغت مختار سیحانہ نامی لغت میں ہے اسی طرح سلیم یا سلم جو سلامتن سے سلامتاً معنیٰ میں محفوظ رہنا ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رہنا نجات پانا بچنا ان معنی میں آیا ہے اور سلیم من ایب ایب سے پاک ہونا صلیٰہ علی تسلیم سلام کرنا صلیہ علا سپورت کرنا اسلم مسلمان ہونا مذہب اسلام قبول کرنا اس طرح سالہ مسلمتاً کے معنی صلح کرنا اسلم اللہ متی اور منقات اور فرمان بہدار ہونا یہ سارے معنی القاموش کی کتابوں میں خاموش الجدید نملغت کتاب میں لکھا ہے لیکن جو ہے عرفانی اور حدیث کی دعاؤں کی تشریح کی کتاب ہے مشہور کتاب مصباح کف امین امی بزرگ نے لکھا ہوا پوری دعاؤں کی کتاب ہے اس میں آسمال الحسنہ کی شرح میں فرماتے السلام یہ معنی سب سے جامع ترین معنی اللہ کے بارے میں وہاں انہوں نے لکھا اسی دعا کلمہ سے السلام کے معنی میں السلام اس کا معنی کیا ہے ذو سلامہ یعنی وہ ہنسی جو سلامتی والے ذات یعنی کس سلامتی یعنی ایسلی مفی ذاتی ہیں کل عیبن یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر ایپ سے پاک اور منظح ذات ہے وہ بھی صفات اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں بھی ان کل نقص وافت اللہ تعالیٰ کے صفات میں یعنی علم قدرہ حیات جن اصمال ہوجنا اللہ تعالیٰ رحمٰن رحیم غفور یہ سب کے سب جو اللہ کے اسماء اور صفات ہیں فرماتے ہیں اللہ اپنے صفات میں بھی اور صفات انکول نقصن و آفتن طالب المعلوقینہ اللہ تعالیٰ جن اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ان تمام نقص اور آفت سے پاک ہے جو انسانوں کے صفات کو لاحق ہوتی ہے جیسے ہمیں علم بھول جاتے ہیں ہاں جی ہمارے اندر بہت سے کمالات ہیں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ وہ سارے بھی ضائع ہوتے چلے جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات کمالی ہیں رحمٰن رفول ہے قدیر ہے علیم ہے سمیع ہے بصیر ہے ان کو جو نقصانات جو ہے جو ظہف اور کمزوریاں نقص انسان کے صفات پہ لائق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منازع ہے اسلام, یعنی السلام یعنی مانا کہ ایسی وہ پاک ذات کہ جو سلامتی والے ذات ہے یعنی اس کی ذات ہر قسم کی ہاں جی اور نقص سے پاک ذات اور اس کی صفات بھی ان تمام عیب اور نقص اور آفات سے پاک ہے جو محلوقی محلوق کے صفات کو ہوتے ہیں جیسے ہماری سماعت اللہ سمیع البشیر ہے ہاں جی لیکن ہماری سماعت تو کبھی بیمار ہو کے کان کی سماعت چلی جاتی ہے بینائی چلی جاتی لیکن اللہ اور علم چلی جاتی حافظہ چلی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات سرمدی الوجود ہے ازل سے ہے ابھ تک رہنے والی ذات ہے اور وہ ذات ازل سے لے کر ابھ تک سلامتی والی السلام ہے وہ ذات یعنی وہ ہمیشہ سلامتی والی ذات اس کی ذات میں بھی ذات بھی ہر قسم کے وہ نقص سے پاک اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے صفات بھی ہر قسم کے اے و نقص سے پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ معنی ہے ایک معنی دوسرا معنی سلام مسدر ہے ہاں جی اور بھی اس کی بے معنی جو ہے مبالغے کے لیے یہاں پر بیان کیا یعنی اللہ تعالیٰ سراپا سلامتی والی ذات ہے اس معنی بھی اور ایک معنی یہ بھی کتاب میں قلعہ معنی السلام یعنی المسلم السلام بہن مسلم مسلم کو معنی سلامت رکھنے والے ذات سلامتی عطا کرنے والے ذات کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر شے کو سلامتی بخشتے ہیں ہاں جی اور اللہ تعالیٰ جو ہر شے کو سلامت رکھتے ہیں تو اس لفظ سلام کے یہ معنی ہیں زن کرامی تو اس لحاظ سے اللہ انت السلام کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ ہاں جی اے اللہ تیری ذات ہر قسم کے ایپ سے پاک ہے اور تیری صفات بھی ہر طرح کی ایسی نقص اور آفت سے پاک ہیں جو ماہلوک کے صفات کو لاحق ہوتی ہے اور تو ہر شے کو سلامتی عطا کرنے والی ذات ہے اللّہ منت سلام کا معنی یا جان کرامی کا سلام و سلام کا معنی واضح ہو گیا اے اللہ سراپا سلامتی یعنی بندوں کو بھی جو سلامتی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے من سگمن من کا تو اے اللہ تمام سلامتیاں جو بندی کو ملتی ہے اس کائنات کے ہر شے کو ملتی ہے ہر شے کو جو تحفظ ملتی ہے اس کے ظاہر و باطن کو سلامتی ملتی ہے ہر شے کو نجات ملتی ہے ہر شے کو ہر آفت سے بچایا جاتا ہے اے اللہ وہ سب بھی تیرے طرف سے ہیں من کا سلام و اِل کا یرج اسلام اے اللہ لے کا تیری طرف ہی یرجو راجہ یرجو رجحان پلٹنے کے معنی میں اے اللہ تمام سلامتیاں تیری ہی طرف پلٹتی ہے یعنی جس جس کو سلامتی ملی ہوئے وہ تیری ہی طرف سے اور تیری ہی طرف پلٹتی ہے ہئی نہ رب نبِ سلام یعنی زندگی دینا حیات دینا زندہ رہنا تو یہاں دعا کر اے اللہ ہمیں سلام ہمیں زندہ رکھے اس کائنات کے اندر رب بن اے ہمارے پرو نگار بسلام سلامتی کے ساتھ یعنی اے اللہ جب تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں گے تو ہمیں جو ہے ہر قسم کی ظاہر و باطنی آفات سے ہمیں محفوظ رہنا اس معنی میں اللہ آئینہ رب بن اللہ ہمیں ہاں جی زندہ رکھے رب سلام سلامتی کے ساتھ یعنی اے اللہ ہمارے ظاہر بھی سلامت ہو ہر قسم کی بیماریوں سے آفات سے ہمارے باطن بھی ہر قسم کی ہاں جی اخلاقی پستیوں سے کفر سے شرک سے ہر قسم کی برائیوں سے اے اللہ ہمارے باطن کو بھی سلامتی رکھے ہمارے ظاہر کو بھی سلامتی رکھے اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی آتا فرما ایسے نہیں انسان جی کے ظاہر سلامت تو باطن خراب ہو باطن کفر شرک نفاق طرح طرح کی بیماریوں سے اخلاقی بیماریوں سے بھرپور ہو تو وہ زندگی وہ ایسے لوگوں کو قرآن فرماتے ہیں زندہ لاش معیت الحیہ بولتے ہیں بظاہر زندہ اندر سے مردہ ہے تو اسی کے خلاف دعا کرتے ہیں اللّہ نعر ربنا السلام اللہ عمین جب تم دنیا میں زندگی عطا فرماتے ہیں تو سلامتی والی زندگی عطا فرما اور وعدہ علیہ السلام اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پھر جائے اللہ تیری سلامتی والے گھر میں داخل فرما دار گھر کے بارے میں ہاں جی سلام سلامتی والے اے اللہ داخل فرما سلامتی والے گھر میں یعنی جب ہم یہاں سے چل بچیں گے تو ہمیں آپ سلامتی والے گھر میں ہمیں داخل فرما ہاں جی محفوظ رہنے والے گھر میں ہمیں رنما ہمیں آفت سے بچانے والے گھر میں نجات جی پانے والے گھر میں, جی میں, میں داخل فرما تو اس سے مراد جنت اور بحث شاہ جن گرامی یعنی اے اللہ ہمیں پیارے نبی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما ہاں جی اور تیری بحش میں داخل فرما جو کہ سر آپ سلامتی ہے قرآن پاک میں بھی جنت کو دار السلام کہا ہے ہاں جی سلامتی والے گھر اور اسی سلامتی والے گھر میں داخل ہونے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے تبارکتا اے اللہ تو باورکت ہے ہاں جی بارکاری کو تبارک دینی بلند و بازمت ہونا یہ معنی کیا ہے بارکاہنی یعنی مبارک ہونا برکت دینا اس معنی میں کیا تم بتا بارک بنا اے ہمارے پر نگاہ تو نہایت بلند متو والی اور عظمت والی ذات ہے با برکت والی ذات ہے و تعلیو یہ تاہلً منی بلند ہونا علو سے ہیں یعنی تبارک تربنا بنا اے اللہ تو بابرکت ہے اور تو نہایت بلند مرتبہ والے ذات ہے کیونکہ کائنات کے ہر شعر کا مالک وہی ذات ہے لہٰذا اس سے بڑھ کر بلند مرتبہ والے ذات ہر لحاظ سے ذات میں صفات میں کوئی اس کائنات کے اندر نہیں ہے یا زل جلال ول کرام اے جلالت شان اور کلام والے زل جلال جلال جل جلال یلو جلال جلالتن عظیم المرتبت ہونا بڑا ہونا جلالت عظمت کے معنی کیا ہے ضل جلال یعنی عظمت والا عظیم المرتبدھ والی ذات اور الکرام کے معنی جو ہے لکھا ہے آکرم یکم الکرامتن بیش بہا ہونا صاحب عزت ہونا جی علی ظرف ہونا فیاض اور سخی ہونا فرا دل بے تعصف یہ سارے معنی کیا ہیں تو یہاں پر جو ہے اکرام تقریم ہاں جیوں صلاحیل انسان اکرامن اکرام کے ایک معنی جو قرآن لوگات ہے میں فرماتے ہیں انسان کو اکرام کے معنی کیا ہے انسان کو پہنچانا ہاں جی صلی اللہ علیہ انسان اکرام کے مان کیا ہے انسان کو ایک ایسی ایسی نفع پہنچانے والی ذات جس میں کسی قسم کے ایپ اور نقص نہ ہو اس کو اکرام کا معنی کیا ہے اور او یا یو صلی الشی ال کریمن ان یا انسان ان کو کسی کو کوئی شریف اور بابرکت چیز کا پہنچانے والا کا معنی ہے تو مطلب کیا ہے اے جلالت شان اور عظیم المرتبہ والی ذات اور اے اکرام اور کرم اور لطف اور عنایت اور سخی ہاں جی اور ہر قسم کی بندے پر رحمتیں کرنے والی ذات ہاں جی اللہ تو بابرکت ہے یا تو بلند مرتبہ والی ذات ہے اور عظیم المرتبت جلالت شان اور عظمت اور سخی اور فیاض عالی ضرح والی ذات ہے یہ جازل جلال کا یہ معنی ہے گرامی تو اللہ تعالیٰ کی علمان لکھے زل جلال و الکرم زل جلال میں اللہ تعالیٰ کے صفات جلالی کا ذکر ہے اکرام میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات جمالی کا ذکر ہے تو یہ اس میں یا جلال ولگرم جو سر رحمٰن کے آخر میں آیا ہوا ہے اس کے اندر تمام اللہ تعالیٰ کے اسماعِ جمالی اور جلالی دونوں کا مجموعہ مختصر الفاظ میں یہ زل جلال بنتا ہے ہاں جی اس کو کھولیں تو زل جلال میں تمام صفات جلالی آتا ہے اکرام میں تمام صفات جامع لے آتا ہے تو یہ مختصر اور جامع دعائیں انشاءاللہ مزید جو ہے آگے دعا خمسہ آگے چلے رہا میں دعا اللہ علامہ سلام کی کلمات کو پوری خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی تو طب فرما آمین رب العلم